بن عباس رضی اللہ عنہ یہی سے رضی اللہ عما ہلابی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے اوپر لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا لگائی بشریق کے زنا کیا ہے اس بیوی نے شریک دن سہما نے جی بیوی بی نے شریک بن شخمہ سے نکاح کیا ہے جنا کیا, کیا, کیا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال سے فرمایا البیہ گواہ پیش کرو گواہ پیش کرو ورنہ اواہ حد, دنیا پھر حد لگے گی باہری کا اگر ہم میں سے کوئی کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ زنا تلاش کرے البنتا گواہوں تو وہ جائے اور گواہ تلاش کرتا وسلم یہی فرما رہے کہ بار بار کہ البینتو و اللہ حد کباہ پیش کرو ورنہ حد ہے فیض ظہری کا ماری پیش پر فقاہ لہی لال انہی لال کہنے لگے والذی بعثکا بالحق انی لصادق اللہ کی قسم جس میں آپ کو حق کے کار مبعوض فرمایا میں سچ بولنے والا ہوں فلیمزلن فلیمزلن ما من ایسا حکم ضرور نازل فرمائے گا برری ظاہر فرمائے گا جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے وانزل علیہ اور یہ آیتیں نازل ہوئی والذین يرمون اور کی انکان من یہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے انکان من یہاں سے رضی اللہ حاضر ہوئے شہیدا اور کس چیز کی گواہی دی یہ گواہی دی جو آیت کے اندر موجود ہے شہادت اربع شہادات وہ والی گواہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اِن اللہ یقینا اللہ یعلم ہے ان کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹ بولنے والا ہے ما کون ہے جو توبہ کرے دونوں میں سے کون ہے ایسا جو توبہ کر لے جھوٹ نہ بولے تم پھر ہلال کی جو بیوی بی تھی وہ کھڑی ہوئی حیدت اس نے بھی گواہیاں بیان کیا قلمک انجل عند ستی جب وہ پانچویں گواہی تک پہنچی وقف تھا تو وہ رک گئی صحابہ نے کہا ان متون یہ پانچویں گواہی واجب کرنے والی ہے یعنی اگر تم جھوٹی ہوگی تو آخرت کے عذاب کو واجب کر دے گی رضی اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ سن کر وہ رضی اللہ تعالی کی بیوی تہر گئی کیا میں گمان ہوا کہ یہ رجوع کہ میں اپنی قوم کو ساری عمر کے لیے رسوا نہیں کروں گا کروں گی جی پانچویں گواہی بھی پوری کر لی فرمانے لگے اب فروا اس عورت کی طرف دیکھنا اگر, اس سے اگر بچہ پیدا ہوا اس کی آنکھیں سرمئی ہو سابقین اور پھولے بھاری ہو دلج الساقین اینجلیہ موٹی ہو تو قہو علی شریک ابن صحماء وہ جو بچہ ہوگا وہ شریک ابن صحماء کا ہوگا بذات بهی کذالکہ تو ایسا ہی پیدا ہوا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لو لا ما ما من کتاب اللہ اگر قرآن کی آیات نازل نہ ہوتی اللہ کا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو پھر لکان علی بلحا شان پھر میں کوئی اور ہی معاملہ کرتا یعنی اس عورت کو یہ جو بچہ ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زنا کا ہے اللہ کی آتے اگر نازل نہ ہوئی ہوتی تو میں اس عورت کو ایسی سزا دیتا کو معا اہلی رجلا لم ابھی اور بات ہی شہدا تبو رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں پاؤں ماں اہلی اپنی بیوی کے ساتھ رجلن کسی مرد کو لمبا میں ہاتھ نہ لگاؤں بیوی کو حتہ جہاں تک کہ لائے جائے پیش کیے جائے گواہ کی اللہ ری صلی اللہ, اللہ, اللہ قال جی یہ قال کا فائل سعد ہے سعاد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہر جز نہیں کا قسم حضار کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ قبل ذلك میں تو جلدی کروں گا تلوار کے ساتھ میں تو اس کا خاتمہ کر دوں گا پہلے پہلے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماؤ علاقہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی بات کو غور سے سنو و سردار غیرت من ہے اور میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا حضرت بن عبادہ رضی صلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو قتل کرنے کی اجازت مانگی جس کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اگر کہا نے دوبارہ اجازت دوبارہ اجازت کیوں مانگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو مقصد ان کی اجازت کا یہ تھا کہ شاید میرے اسرار کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا اچھا انسان تو سردار کون سردار سے مراد کہا دیں, دیں بادہ رضی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی انسان کو غیرت آتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے غیرت کہتے ہیں انسان کی طبیعت پر کوئی خلاف طبیعت کی چیز اثر انداز ہو جائے انسان کی جو طبیعت ہے نا اس کے خلاف کوئی چیز اس کی طبیعت پر جو اثر انداز ہو جائے اس کی طبیعت میں جو تبدیلی آ جاتی ہے جو تغیر غیرت اللہ کے لیے جو آغیا رومین ہوں کے الفاظ استعمال ہوئے اس کا مطلب اللہ کی طبیعت میں تبدیلی نہیں آتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی اس گناہ پر سخت سزا دے اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے وعن المغیرہ یہ مغیرہ سے روایت ہے کہ سعاد رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَوْ رَأَيْتُ رَجْلًا مَا عَمْرَاتِ لَذَرَبْتُهُ بِسْتَيْوِ غَيْرَ مُسْفَحٍ تو میں اس کو تلوار کے ساتھ قتل کرلوں گا غیر مُسْفَح تو ایسی تلوار ہوگی تلوار نہیں بلکہ تلوار کی دھاکھار کے ساتھ بلا غزالی کا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند من ہے اور اللہ کی جو غیرت ہے یہ اللہ نے اپنی ہی غیرت کی وجہ سے یہ جو فواہش ہے ظاہری جو جو ہے اور جو باطنی ہے اس کو حرام قرار دیا ولا احد الحب علیہ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ذر کو کوئی پسند نہیں کرتا من عجل اسی وجہ سے اللہ تعالی نے باس منظری نول مبشرین والوں کو مبوض فرمایا خبری دینے والوں کو محبوب الحب علیہ اللہ اور اللہ سے زیادہ تعریف کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا اجری زلی کا اسی وجہ سے وعد اللہ, اللہ تھی کافی ایسی بات تو مجھے نہ آئی ہو تو